نشیفین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علام القرآن خلق السان المہ البیان ستائی سے پارثر رحمان کے یہ پہلی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چھبیس تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے سورہ سرحمان ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں تین رکو اناسی آیاتیں تین سو اکون گلیمات ایک ہزار چھ سو چھتیس حروف ہے اس رکو اس صورت کی پہلے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ زمین کی دوسری باخدار مخلوق جنہوں کو بھی براہ راست مخاطب فرمایا ہے اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کے بے حادر حساب احسانات خود کے مقابلے میں ان کے عزضی اور بے بسی اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احسان دلا کر اس کے نا فرمانے کے انجام بد سے ان کو ڈرایا گیا ہے اور فرماواری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے اگرچہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسے تصریحات موجود ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک زی اختیار اور ذی جواب مخلوق ہیں جن میں کفر اور ایمان اور اطاعت اور نہ فرمانے کے آزادی موجود ہے اور اللہ نے ان کو یہ آزادی بخشی ہے اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح کافر اور مومن فرمانبردار اور سرکش پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہ وسلط وسلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہیں لیکن یہ سورا اس بات کے قطری صلاحت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے دعوت جن اور انسان دونوں کے لیے ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے سورہ مبارکہ کے آغاز میں خطاب ان لوگوں کے ہے کہ جو انسان ہے اس لیے کہ اللہ کے مخلوقات میں انسان ہی اس زمین میں خلافت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے انبیاء کرام بھی انہی میں مبوش فرمائے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی کتابی بھی انہی کے زبانوں میں نازل کی ہے آگے اسی طرح مبارکہ کے آیت نمبر تیرہ سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا ہے اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی ہے, چنانچہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الرحمن رحمان نے الم القرآن تعلیم دی قرآن کی یعنی انسان کے پاس جو علم کا ہنر ہے یہ اس انسان کا اپنے ذاتی خاصا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ جو اس انسان کا خالق ہے اس کا عنایت ہے اور اس کا عطیہ ہے خلق قل اسی نے بنایا انسان کو علمہ اللہ مح البیا بسم اللہ روحمن روحی کلبی کا ذل جلا سبھی ائی آل ارے رمبی کو میں تو ستائیس میں پارے سورہ الرحمن کے یہ دوسری رکو ہے یہ رقو آئےت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر چینتالیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے وسیع نمونوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بے حد اور حساب احسانات کا تذکرہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پہ کیے یہ انسان اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے ان بے حد اور حساب نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ جو تم میرے نعمت استعمال میں لا رہے ہو روز مشر تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم میرے کون کون سے نعمتوں کا انکار کرو گے کس کس نعمت کو جٹ لاؤ گے اللہ تبارک و تعالی کے ذات کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفاتی کارنامے ہیں ان کے بارے میں جم شکوک اور شبہات کا شکار ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو اللہ کے ذات میں اللہ کے صفات میں اللہ کے معاملات میں جو تو نے دخیل سمجھ رکھا ہے کہ بجائے جو امیدیں تجھے اللہ کے ساتھ وابستہ کرنی چاہیے وہ تو نے ان سے وابستہ کر رکھے ہیں نفع و نقصان کا کامیابیوں سے امکنار ہونے کا وہ تو نے ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہے اللہ کا یہ حق تو نے اللہ کے مخلوق کو دے رکھا ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا اللہ انہیں جانتا نہیں یا تیرے ان اعمال سے آگاہ نہیں ایک ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے وہ کسی کام کو انجام دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ایک ہی اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ ہے لہذا اپنے تمام تر عرضیاں اپنے تمام تر دعائیں اپنے تمام تر عفاظتیں اپنے تمام تر اخلاصات اس اللہ کے ساتھ ہی مخصوص کر لینے چاہیے اس لیے کہ وہ سب کا خالق سب کا مالک سب کا رازق اور وہی علیم، علی ممبزا کے صدور ہے کل علی ہان جو کوئی ہے زمین پر وہ فنا ہونے والا ہے وہ اور باقی رہے گا وجہ رب کا ذات تیرے رب کے زلجلال و الکرام جو بزرگ اور عظمت والا ہے زمین اور آسمان کے تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اور برقی رہنے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالی کی ہے جو لاسانی ہے لازاواد ہے اور وہ اپنے اس وجود کو قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور جتنی بھی اللہ کے اس کائنات میں ہمیں عظیم تر نظر آتے ہیں وہ اپنے تمام تر خواہشات میں اس اللہ کے سامنے دس بدوا رہے ہیں یا دس بدوا ہے اور اپنی ضروریات میں اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہے چاہے وہ فرشتے ہوں یا انبیاء کرام ہو یا اولیاء کرام ہو یا چاند اور سورج ہو یا کسی اور قسم کے مخلوق ان میں سے کوئی تمہاری کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے وہ وضاحت خود اپنے حاجات اور ضروریات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے محتاج ہے ان کے ہاتھ تو خود اس کے آگے پھیلے ہوئے ہیں وہ خود اپنے مشکل کوشائی بھی اپنے بل بوتے پر نہیں کر سکتے تو تمہاری مشکل کوشائی کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کون کون سے کے اپنے رب کے تم دونوں یعنی اے جن اور انسانوں تم کرو گے اسی سے مانگتے ہیں منوخ سماوت و جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں کل یومن ہو ہر روز اس کو ایک نئی نئی شان ہے اللہ تبارک و بطالا کی ایک نئی, نئی نئی شان یعنی ہر وقت اس کارگاہ عالم فرمائی کا ایک لام و تنہا ہی سلسلہ جاری ہے کوئی اس کے حکم سے مر رہا ہے کسی کو زندگی عطا ہو رہی ہے اور کسی کو بیماریاں لگ رہی ہے کسی کو صحت دی جا رہی ہے کسی کو سفر کرنے کا جا رہا ہے کسی کو واپس کیا جا رہا ہے اور کو بارشوں میں ڈبوایا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر روز میں قدرت کے نئے نئے نمونے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبِأَيَّ ربكما پس تم اپنے رب کے کون کون سے ان نعمتوں کو جٹلاؤ گے صنفرو الحکم ہم جن فارغ ہونے والے ہیں تمہارے طرف حس قدانے دو باری قافلو والو یعنی جن اور انسانوں کے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی مصروف ہے جو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے جلد فارغ ہونے والا ہوں نہیں بلکہ یہ جملہ تحدید کے لیے اور تنبیہ کے لیے بولا جاتا ہے کہ جلد ہی ہم تمہارے طرف متوجہ ہونے والے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم فارغ نہیں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے. بلکہ تحدید کرنا ہے کہ تم جلد ہی اپنے ان آمال کی جواب دہی کیلئے ہمارے سامنے ہوں گے. <تُكَزِّبَان> پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جاؤ گے یا معاشرن جن گروہ جنوں کے اور انسانوں کے نستا تم اگر تم سے ہو سکے ان تنفذو یہ کہ تم نکل پاگو من اقتور السماوات والارض آسمان اور زمین کے کناروں سے تو فن نکل جاؤ تنفذون تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان سوائے ایک زبردست طاقت کے مفسرین نے اس آیت کی تصویر میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے احسانات کو نہیں مان رہا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کے حکموں کی بجاوری سے ایک راتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ کے اس کائنات کو چھوڑ کر نکل جائے اور ایک ایسے جگہ جا کر اپنے آپ کو آباد کر دیں کہ جہاں اس کی زندگی اس کے اپنی ہو جہاں کی کائنات اس کی اپنی ہو اور اللہ تبارک وطالعہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تاکہ اللہ اس سے گلا نہ کرے لیکن انسان اللہ کے کائنات سے بھاگے گا تو کہاں جائے گا تو بھئی اگر اللہ کے کائنات میں رہنا ہے اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے دی ہوئی صلاحیتوں کو بروکار لانا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے اس کائنات میں اللہ کی اس نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اللہ کی مرضی کو ہمیشہ پیش نظر نہ رکھا جائے تو اپنی مرضی کے کرنے سے اللہ کے اس کائنات میں فساد برپا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر نکل سکتے ہو اپنی سرکشی اور زد کی وجہ سے میرے اس کائنات سے تو نکل جاؤ انسان بھاگے گا تو کہاں جائے گا آسمانوں سے باہر نکل جائے گا زمین سے باہر نکل جائے گا وہاں نکل کر گی بھی تو کہاں جائے گا پھر بھی وہ اللہ کی اس کائنات ہی میں رہے گا اور حادیث میں آتا ہے کہ روز محشر بھی جب سارے اگلوں اور پچھلے انسانوں اور جنات کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو میرے اللہ تبارک کو اطالعہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان لوگوں کو تندیح کرنے کے لیے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ہر اس کام کو کر گزرتے تھے جو ان کے خواہشات کی تکمیل اور ان کے خواہشات کی تسکین کے باعث ہو تو جب ہر طرف فرشتے ان کو گھیر لیں گے اور ان کا گھیرا ان کو دکھائی بھی دے گا تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ فن یا یا الجن والانس ان ان تم السماوات والارض اخبار اور جن اور انسانوں میں سے جو سرکش ہے اگر تم سے ہو سکے تو ابھی آسمان اور زمین کے کناروں سے باغ کر دے گا تو اللہ تنفظون تم باگ نہیں سکو گے اللہ سلطان سے ایک طاقت کے اور وہ طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی کہ جس کا غلبہ اللہ تبارک وط کے طاقت پر ہو جائے ایسے قوت کوئی ایسے اللہ نے کسی کو نہیں دی کہ جس قوت اور طاقت کے سامنے اللہ کی طاقت کمزور پڑ جائے فریائی یہ اعلیٰ یوروپ پس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے اور فرض کریں آنے والے آیات میں ہیں کہ اگر کوئی نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے جیسے کہ دنیا میں کچھ سیاتی اور جنات جن کے آسمانوں کے طرف جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ان آسمانوں کے دروازوں پر چوکی فرشتوں کے پیڑے بٹھائے گئے لیکن جاننے کے باوجود جو جنات آسمان کے ان دروازوں پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آسمان کے پر فرشتوں کے آپس کے ہونے والے گفتگو کو سن لے اور پھر زمین پر بیٹھنے والے نجوموں اور کاہنوں تک وہ پیغاب پہ پہنچا دیں کہ بھائی ہم نے یہ سنا ہے آسمانوں پر فرشتوں کی گفتگو میں کہ بھائی زمین پر فلاں جگہ پر فلاں واقع و نما ہونے والا ہے تاکہ یہ پہلے سے پیشنگوی کریں اور لوگوں کے توجہ اللہ سے ہٹا کر اپنے طرف کر دے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا باقا مال آدمی ہے لہذا اسی کی پیشنگوی پر اعتماد رکھا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ریگ کے خبروں کے خبروں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایسے شیاتی قسم کی جناس سے آسمانوں کے راستوں میں فرشتوں کے پھیرے لگا دیے لیکن جو گر بھی ان پیروں کو تھوڑ کر یا چوری چپ کے ان سے نکلنے کی کوشش کریں تاکہ فرشتوں کی باتوں کو سن سکے تو یو سلو علیہ چھوڑے جاتے ہیں تم پر شباسن منار کے شاسن اور تگلا ہوا تانبا سلاسن تسران بس تم کوئی بدلا کر لے نہیں سکتے نحاس دھوئی کے بھی آتا ہے اس کے معنی اور نحاس کا ماننا پگھلا ہوا تانبا بالکل اسی طرح اس طرح کی بندوق کی گولی جو کہ تانبے کی طرح ہوتی تو ایسے تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے شونے لگا دیے جاتے ہیں اور وہ بسم ہو کر جھل کر کے خاک سر ہو جاتے ہیں سبھی رب بے کو پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے فإذن شقت پھر جب پٹ جائے گا آسمان فقانت پس ہو جائے گا وردن گلابی رنگ کا دیہان دیہان کی طرح یعنی قیامت کے دن آسمان پٹے گا اور رنگ میں لال نلی کی طرح ہو جائے گا دیہان یعنی جانور کی وہ کہار جو تازہ تازہ نکاری جائیں اور اس کا اندرونی حصہ تازگی کی وجہ سے گلابی کلر کا نکالی دے دھیان اور دوسری جگہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جب قیامت کے روز آسمان اللہ کے حکم سے پٹ جائے گا تو وہ ایسا ہو جائے گا جس طرح کے کل چھٹ ہوتا ہے یعنی وہ بھی گلابی کلر کا ہوتا ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے یعنی ہر طرف آسمان پر سرخی سرخی چھا جائے گی فتح الابان تختم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے فیام دن پہ اس دن لاس ابو نہیں جائے گا ان زندی اس کی گناہ کی بارے انسوں والا جان کسی آدمی سے اور کسی جن سے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو آج خود پہلے سے معلوم ہے کہ میدان مشر میں حاضر ہونے والے کون کون سے گناہ گار ہے اور کون کون سے بھی گنا اپنے علم میں اضافے کے لیے یا معلومات کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے روز مقشر ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ بھی آپ نے گناہ کیا ہے یا کہ کی نہیں کیا بلکہ یہی سوال ہوگا کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا ہے یہ نا فرمانے کیوں کی ہے تب ای ای آلائی کب دبان پس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو چکھلاؤ گے یورف المجرموں بسی پہچانے پر جائیں گے مجرم لوگ بسی ہم اپنے چہروں کے مخصوص نشانات سے یہ چہرے اترے ہوئے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے جس طرح کے ڈاکو پکڑے جائیں چور پکڑے جائیں ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں فریوخ خزو بن پھر پکڑا جائے گا ان کو پیشانے کے بالوں سے اور پاؤں سے کچھ فرشتے ان کو پاؤں سے پکڑیں گے کچھ پیشانیوں سے پکڑیں گے جہنم میں پہننے کے لیے یوروپ کا زبان پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے پھر جب فرشتے ان کو لے کر جہنم کے کنارے لے جائیں گے تو ان سے کہیں گے حض ہی جہنم الت یہ ہے وہ تو زخ جو قصب و مجرمون کہ جس کو جھوٹ بتاتے تھے گناہگار یہ تو فون ابینا وہ پھیریں گے اس کے درمیان حمی من آن اور ایک کھولتے ہوئے پانی کے درمیان یعنی کبھی آگ کا کبھی کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تکذبان کمات تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ آخر الحمدللہ الحمد العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خوف مقام ربه جنتان فلأي آلاء ربكما تكوّبان ستائس فارع سورة الرحمن كي يتسير آخر رقوة یہ رکو آیت نمبر چینتالیس سے لے کر آیت نمبر اناسی تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں خصوصیت کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ کے فرمامرداری اختیار کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے جیسے کہ گزشتہ رکو کے آخر میں ان گناہ گاروں کے انجام کا ذکر تھا جنہوں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہ سمجھتے ہوئے دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی کو اپنے خواہشات اور اپنی زندگی کو اپنے چاہت کے مطابق گزاری تو روز محشر بالوں سے پکر کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے, جائے گا اور سے کہا جائے گا کیا یہ وہ سچ نہیں ہے جس کو تم دنیا میں جٹلایا کرتے تھے اور پھر جب ان کو آگ کے اندر تکھیل ڈالا جائے گا تو گھومتے پھرتے کبھی کھولتے ہوئے پانی کے درمیان کبھی آگ کے شوروں کے درمیان جب وہ پھر رہے ہوں گے تو پھر ان کو بتایا جائے گا کہ کیا تمہیں دنیا میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ انسانوں پر یہ حالات بھی آ سکتے ہیں ان کے کچھ مخصوص اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے لیکن ان کے برخلاف جن لوگوں نے دنیاوی زندگی میں ایک مقصد کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے وہ آگے بڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت کی زندگی ان کی مرضی والے ادا کر دیں گے کہ جنہوں نے دنیا زندگی میں اپنے آمان میں اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھا آخرت میں ان کی زندگی ان کی مرضی کی ہوگی اور جنہوں نے دنیا زندگی جو اللہ کی دی ہوئی ہے اگر یہ اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت کی زندگی پھر ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی اس لیے کہ دنیا آخرت کا گویا زد ہے جوڑا ہے یہاں اگر خوشحالی چاہیے تو وہاں بدحالی سے ہم کنار ہونا پڑے گا اور یہاں اگر وقتی طور پہ کئی خوشحالیوں کے کو اس وجہ سے حاصل نہیں کیا کہ ان کے حصول کی وجہ سے اللہ کے حکموں کا توڑنا اور اللہ کے ناراضگی لازم آتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے یقینی خوشحالیوں سے ہمکنار فرمائے گا جیسے کہ اس شادی والی ہے کہ وہی ون اور جو ڈرتے رہے مقام اور ربی ہی اپنے رب کے سامنے کڑے ہونے سے اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کے توڑنے سے خود کو بچائے رکھا تو ایسے خوف زدہ لوگوں کے لیے دو باغ ہوں گے اس میں آتا ہے کہ دو باغ جن میں سے ہر ایک باغ کے اندر دوسری باغ سے مختلف میوے ہوں گے اور ہر میوے کا ذائقہ دوسری سے مختلف ہوگا اور صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دو باغ عطا کر دیے جائیں گے ایک مکان ایک جگہ پہ ہوگا تو دوسری رہائش دوسری جگہ پہ ہوگی وہ جس میں چاہے گا جا کر کے رہ سکتا ہے ایک جنت میں ایک طرح کی نعمتیں ہوں گی اور جنت کے اس دوسری مقام میں دوسری قسم کی نعمتیں ایک جگہ پر ایک طرح کی اس کے رہائش اور اس کی ضروریات اور خواہشات کا سامان ہوگا سونے کے ساری بن برتن اور ساری چیزیں ہوگی تو دوسرے میں چاندی کے برتن اور ساری چیزیں ہوگی جس طرح کے ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے مکان ایک ایک شہر میں ہو تو دوسرا دوسری صبح کی کسی دوسرے خوبصورت شہر میں ہو تاکہ اگر یہاں سے اکتا جائیں یا دل چاہے کہ اس پرفضا مقام پر چلا جائے تو پھر وہاں جائیں تو اسی طرح جنتی جب چاہیں گے کہ بھائی وہ اس جنت سے اس مقام پر چلے جائیں کہ جہاں سارے کے سارے سامان سونے کے ہیں تو وہاں جا کر کے رہیں اور جب وہاں سے چاہیں گے کہ چاندی والی جنت میں جائیں کہ جہاں ہر چیز صوفہ چاندی کے برتن چاندی کے بیٹھ چاندی کے ساری چیزیں چاندی ہی چاندی کے ہوں گے اور وہاں کے درختوں کا پل بھی اس پہلے والے درختوں کے پلوں کے ذائقے سے مختلف ہوگا تو وہاں جا کر کے رہیں لیکن یہ ان کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خوف کے خوف کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے توڑنے سے خود کو بچائے رکھا سبھی ائی کمات بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے اب جنت کے اندر اللہ نے جو باغ تیار کر رکھے ہیں اور جو دنیا میں اللہ کے فرما برداری اختیار کرنے والوں کو ملیں گے اللہ جنت کے ان باوں کے صفات بیان فرماتا ہے کہ زواطا افنان جن میں بہت سارے شاخیں ہوں گے یعنی مختلف قسم کے پل ہوں گے اور درختوں کی شاخیں نہایت پر میوا اور سایہ ہوں گے تبھی کمات تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جتلاؤ گے فیم ان دونوں میں آئیں جو چشمے ہوں گے بہتے ہوئی یعنی جو کسی وقت کے نہیں نہ خشک ہوں گے کہ جس کی وجہ سے باغ کے بنجر ہونے یا اجڑ کے اجڑ جانے کا خطرہ ہو سبھی کو مرت کر دبان بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ فی حما ان دونوں باغوں میں ملکا کے تنجان ہر قسم کے میوہ ہوگا جوڑا جوڑا یعنی ایک ہی قسم کے باغ کے اندر جو میوہ ہے وہ جوڑا جوڑا ہوگا سب یہ آیا زبان پس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ اللہ تبارک و تعالی ان آیاتوں میں جنت کے باغوں کے پھلوں کے سفار بیان فرماتا ہے کہ دونوں باغوں کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کا پھل اور اس کے ڈالیوں میں لدے ہوئے ہوں گے دوسری باغ میں جائے گا تو اس کے پھولوں کی شان کچھ اور ہوگی اور پھلوں کی شان کچھ اور ہوگی اور یہ مطلب بھی اس کے مفسرین نے بیان کی ہے کہ ان میں سے ہر باغ میں ایک قسم کا پھل معروف ہوں گے جن سے وہ دنیا میں بھی آشنا تھا وہ مزے میں وہ دنیا کے پلوں سے کتنے ہی فائق ہوں اور دوسری قسم کے پل وہ نادر ہوں گے جو دنیا میں کبھی اس کے خواب اور خیال میں بھی نہیں آئے تھے تو یہ دو قسم کے میوے ہوں گے ایک وہ کہ جس کو یہ پہچانتا ہوگا کہ بھائی دنیا کے اندر سیلتا تو جنت میں سے لیکن کچھ میوے وہ ہوں گے کہ جن کا نسل اور قسم دنیا میں موجود ہی نہیں مت کی یہ تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے اعلیٰ ان بچوں پر بتوا ان کے جن کے اوسطر ہوں گے من استبرق من استبرق استبرق موٹے قسم کے ریشم کے جنتین دان اور میوے ان پر باؤں کے جک رہے ہوں گے یعنی اتنے وافر مقدار میں وہاں میوے ہوں گے جس کے چننے میں جمنے کے ان کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی جی. بلکہ کڑے بیٹے لیٹے ہر حالت میں بے تکلف جب چاہیں گے جنت کے ان نعمتوں سے مستفید ہو سکیں گے فَبِعَيَّ بس تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جٹلا ہوگئے ان جنتوں میں قاصرات گاہیں رکھنے والی ہو رہی ہوں گی ایسے ہونے لمبی کہ جن کو نہیں چوا ہوگا کسی آدمی نے ان سے پہلے بلا جان اور نہ کسی جن نے یعنی ایسے خوش رنگ اور بہا خوبصورتی کے مالک اللہ نے ان کے لیے ہونے تیار کر رکھی ہے کہ ان سے پہلے ان کو کسی نے چوا تک نہیں ہوگا بن بیا ہوں گے کبھی ائی اعلیٰ کمار تو پس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹاؤ گے اب جنت میں ان ہوروں کے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے اور دنیا میں اپنے فرمانبرداری برداری اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں ان کی صفات بیان کر رہا ہے کہ ان ہن یا وہ خوبصورتی میں ایسی ہے جیسے گویا لال ہے اور مونگے ہیں ایسے خوش رنگ اور بےش بہا حل ائی آلہ یوربات کا بس تم اپنے رب کے کون کون سے نئے متوں کو جکھل الاحسان ہل الاحسان اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی کہ جس نے نیکی کی دنیا میں اس کو نیک حالات سے ہم کنار کیا جائے گا آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر دنیا میں عمر بھر اپنے نس پر پابندیاں لگائے رہے ہوں اور ہر ناپسندیدہ چیز سے بچتے رہے ہو اور حلال پر اتفاق کرتے رہے ہوں فرض کو فرض جان کر اپنے فرائض بجا لاتے رہے ہو حق کو حق مان کر تمام حقداروں کے حقوق ادا کرتے رہے ہوں اور شر کے مقابلے میں ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے وہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالتے رہے ہو اس وجہ سے کہ مجھ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ ساری قربانیاں اس نے اللہ کے لیے بھی ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں محروم کر کہ کی کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے انہوں نے میرے لیے تکلیفی جھیلی میں ان کو ان کے ان احسانات کا بدلہ دوں گا اس لیے کہ یہ دنیا کے انسانوں کے معاشرے میں میرے مرضی کو لے کے گھومے میرے مرضی کی مثال بن کے رہے تو ان کو اب ان کی مرضی کی زندگی اور ان کی مرضی کی خوشحالی ادا کروں گے کبھی ائی آدھا یوروپ ماتوں بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو لکھ گے مندون ماں اور ان دونوں جنتوں کے سوا میں جنتان دو باغ ہیں شاید پہلے باغ جو ہیں وہ مقربین کے لیے تھی اور یہ جو دو باغ ہے یہ دوسرے درجے کے ان صحابہ کے اور ان اصحاب کے لیے ہے یا ان مسلمانوں کے لیے ہے جن کو اصحابی یمین کہا جاتا ہے یا انہیں کے لیے دو باغ تو وہ ہوں گے اور دو باغ ان دو باغوں سے مختلف صفات کے حامل ہوں گے اور راحت کے حامل ہوں گے اناج اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے حبی ائی اعلی یورپ حکومات کا تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے اب ان دو مزید جنت کے صفات بیان فرمائے جا رہے ہیں مدح کے گہرے سبز جیسے سیا ایسے زرخیز زمین کے وہ جنت ہوں گے اور وہ جنت کے درخت ہوں گے کہ وہ زرخیزی کی وجہ سے گویا سبزیا بن چکے ہوں گے. سبزی جب زیادہ گہری ہوتی ہے تو سیاہی محل ہو جاتی ہے کو ماتو کر دے بن بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے فی ماں ان دونوں باغوں میں عینانی دو چشمے نوا حتان ابلتے ہوئے کبھی ائی گما دکھا بن پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جتلا ہو گے فی ان دونوں باغوں میں فاج حتن ہر طرح کے میوے ہوں گے ونحن کچورے اور رومان اور انار اس لیے کہ کجوروں کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں انار کی بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میووں کے ذکر کے بعد خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا یہاں کے انار اور کھجوروں پر نہ کیا جائے ان کو ان کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہی بہتر جانتے ہیں. یہ تو ماز ان کے سیمپل ہیں اصل تو جنت میں ہوں گے فَدْ اَيَّ پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے فی ان باغوں میں خیرات حسان اچھی عورتیں ہوں گی خوبصورت پھر ائی ادا ربات کر پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے یعنی وہ دو باغیں جو مختلف جگوں پہ لگی ہوئی تھی ایک میں ایک طرح کے سامان معاش تھا دوسری میں دوسری طرح کے سامان خواہشات تھا اب یہ جو دو جنتیں ہیں ان میں بے پورا پورا بندوبست ان کے تمام خواہشات کی تکمیل کا موجود ہوگا کیا گھر کیا گھر کا سارا سامان اور اسباب کیا ان کے خبر عورتیں اور بیبیاں کہ جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مرضی اور اپنے مرشا سے جائے گا تو ان کو اپنے ساتھ ساز و سامان اور اپنے ساتھ بچے لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی اس لیے کہ ان کو لے جانا ان کی مجبوری نہیں ہوگی جب یہ وہاں جائے گا جس وقت چاہے گا تو وہاں اور بیویاں اس کے لیے آ موجود ہوں گی جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انت اور احسان ان دو باغوں میں بھی ان کے لیے اچھے اچھے خوبصورت بیویاں ہوں گی کبھی ائی اعلیٰ کو دے پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹاؤ گے اب ان حوروں کی صفات بیان کیے جا رہے ہیں جنت کی خواتین کا مقصورات فی مقصوراتیام کہ وہ حور ہیں کہ رکی رہنے والیاں خیموں میں رکی رہنے والیاں خیموں میں یعنی اچھے اخلاق کی خوبصورت اور خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبھی کم کر پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو گتلاؤ تو جو مسلمان خواتین اور ممن عورتیں دنیا میں اللہ کے فرما برداری اختیار کی رکھی جنہوں نے اور اسی پر ان کو موت آیا تو ان کو دنیاوی زندگی کے اس کی اس خوبصورتی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ دنیا میں فرمانبرداری برداری اختیار کرنے والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو ستر ستر وہاں کے کچھ حوروں کو ان کے ملازم مقرر کر دیا جائے گا اور ان کو وہ خوبصورتی عطا کر دی جائے گی کہ جس کے بارے میں دنیا میں رہنے والی یہ مومن خواتین سوچ بھی نہیں سکتی لیکن یہ خوبصورتی اور یہ نعمتیں اور یہ خوشحالیاں تب ہی ممکن ہے جب دنیا میں یہ اللہ کے کو راضی کر لیں اور اللہ راضی ہوتا ہے اس کے حکموں اس کے احکامات اور اس کے باتوں پر عمل پیرا ہونے سے کہ دنیا میں جس نے اللہ کو راضی کیا آخرت میں اس کو اللہ راضی کر دے گا اور جیسے چاہے گا اس کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی سے ہم کنار کر دیا جائے گا اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس پر سیر سارے قائبے ختم ہو جائیں گے کہ ان جنتی ہوروں کو نہیں ہاتھ لگایا ہوگا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ان سے پہلے انہیں بن بیاہ بیویوں کی صورت میں یہ ان کے لیے موجود ہوگی سبھی ائی الا رب گمات کر دیوان تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے مت کے لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر واب کری اور قیمتی نفیس سبھی پر الا تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے قسم و رب بڑی برکت والی ہے نام تیرے رب کی یا بڑا بابرکت ہے تیرا رب ذل جداد جو بڑائی اور عظمتوں کا مالک ہے یعنی جس نے اپنے وفاداروں پر ایسے احسانات اور انعامات فرمائے ہیں کہ جو بے مثل ہے بے مثال ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور مفت میں ہے تو یہی ذات یقیناً بڑائی والا ہے اور وہی ذات عظمتوں کا مستحق اور عظمتوں کا لائق ہے کہ ہر معاملے میں اس کے عظمتوں کا قائل رہا جائے اس کے کی عظمتوں اور تعریف کی جائے یقیناً اگر کوئی ہے تو وہ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ نعمتیں پیدا کر سکی ہے کہ جن کا تذکرہ گزشتہ رکو میں ہوا یہاں پہ صبح رحمان اپنے اختتام کو پہنچا و اخراوانا الحمد للہ نمی